بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي الانبياء والصالحين وعلى اله وصحبه ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت یا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتقد عليه دين كل ولا دين ولكنني اكره کو الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج بنا على قال عند الله صلى الله عليه رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ثابت بن قیس جو ہے اس پر مجھے غصہ نہیں عرضتا فی خلق ولا دین نہ اس کی عادات کے بارے میں نہ اس کے داری کے بارے میں فلیکن اکرہو الكفر في الاسلام <سلام> لیکن میں اسلام میں کفر یعنی ناشکری نعمتوں کی ناشکری یا گناہ کرنا اس کو ناپسند کرتی ہوں کہ اسلام میں ناشکری بھی کرے گناہ بھی کرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پتہ ہوں کہ تم ثابت بن قیس کا باغ جو تمہیں مہر میں دیا تھا وہ تم واپس کر دو گی کہنے لگی جی ہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ خواہ <تصفحة> رسول اللہ صلی اللہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اپنا باپ قبول کرو اور اس کو ایک طلاق دے دو بتل دے دو حسن ایک طلاق تو یہ امر جو دیا حکم جو دیا کہ طلاق دو یہ خیر کے لیے یہ طلاق واجب اور لازم کرنے کے لیے یہ حکم نہیں ہے اور ایک طلاق کا حکم دیا تاکہ اگر آئندہ رجوع کرنے کا ارادہ ہو تو اگر اپنے فیصلے پر شرمندگی محسوس ہو تو دوبارہ رجوع بھی ممکن جیسے قرآن میں فرماتے ہیں، سورة طلاق میں آیت نمبر ایک <تصفح> بعد <امرہ> تجھ کو خبر نہیں تجھے معلوم نہیں شاید کہ اللہ طلاق دینے کے بعد کوئی نئی بات تیرے دل میں پیدا کرے گا اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ یہ خلا طالاب ہے جسے احناف کہتے ہیں جس نے باپ قبول کرو اور طالب دے دو عمر نے اپنی کو نے تو عمر رضی اللہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ناراضگی کا سخت غصے کا اظہار فرمایا تم مخالخا کہ عبداللہ کو چاہیے عبداللہ ابن عمر کو کہ وہ اسے اپنی بیوی سے رجوع کر لے ست ہو رہا پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہوتا پھر وہ حضہ ہو جائے گا ست پھر پاک ہو جائے بدالہ پھر اگر وہ اس کے سامنے ظاہر ہو کہ بات کہ طلاق دینی ہے پاتے کی حالت طلاق قبل تعلق قائم کرنے سے قطع عزت التی امر اللہ یہی وہ عزت ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے اللہ مورا جہاں حکم دو رجوع کر لے پھر طلاق دے پاکی کی حالت میں یا ہونے کی حالت میں تو یہ جو سمت پھر حید آ جائے پھر توہر آ جائے تو دوسرے توہر تک مؤخر کرنے کے کیا فائدہ ہے اس کے کئی جواب ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ تاکہ یہ رو طلاق کی غرض سے نہ ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے سزا ہے اس کی معاشیت سے توبہ ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ پہلا طور اس حیض کے ساتھ جس میں اس نے طلاق دی ہے ایک ہے جس نے اس طور میں طلاق دی یہ ایسا ہے جیسے کسی نے حیض میں چوتھا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توہر میں طلاق سے منع فرمایا تاکہ اس کے ساتھ قیام طویل ہو جائے اور دل سے جو طلاق کی بات ہے یہ نکل لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ طلاق تو دی تھی حیض میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جب دیا تھا اس وقت تو وہ طہر سے تھی سے تھی تو پھر اگلے تو اللہ اللہ روایت یعنی متحرات کو اختیار دیا وہ آیت ہے یا نہم دنیا, دنیا دنیا کی زینت سے چیزیں چاہتی ہوں تو آج ہو میں تمہیں مال اور اس کے رسول اور آخرت کے اللہ <سلام> نے <مزجد سلام> بے شمار اجر اللہ کے ہاتھ تمہارا بے شمار اجر ہے تو فخر جب یہ اختیار دیا تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کیا فلام کا علین اور کچھ بھی شمار نہ کیا تو ہم نے اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیا تو یہ کچھ بھی شمار نہیں کیا ہمارے یعنی طلاف کی طلاف کہ طلاف رجوعی یا طلاف بھائی بھولا کوئی چیز بھی ہماری شمار نہیں کیا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ طلاف کا اختیار دینا اس طلاق ہوتی ہے کہ نہیں صرف اختیار دینے سے تو ہمارے احناس کے نزیر کو اختیار دینے سے طلاف نہیں ہوتی صرف کی یہ حدیث کرتے بن اورابق کو فرماتے اختیار دینے سے ایک کلباس رضی اللہ, عنہما قالا فی لکم فی اللہ حسنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو حرام قرار دینے پر کپارا ادا کرنے کا ذکر کیا تو اس سلسلے میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ اس وقت کہتے ہیں مطابع اجتباع بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک اچھی بات کی اتباع ایک بری بات کی اتباع تو اس وقت ان اتباع حسنت ان اچھی بات تو علماء لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی مراد یہ ہے کہ اگر اتبع. یہ ]).جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کا حکم دیا گیا آیت کے اندر یا پودے سے کھانے کا تو میں نے اور یہ لائک کیا وسلم ہم جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو قلطے آپ کے مبارک سے مغافیر کی بوا کھا رہی ہے گوند نکلتا ہے تو آپ نے کیا مقامی ایک کے پاس تشریف کفالت لہو کسی ایک نے کہا کسی طرح کہا تو ابھی کیا بات کرتے تھے زینب بنت جحش کے پاس نیدتائش رضی اللہ تعالیٰ نہ کہہ رہی کہ میں نے وہ کا تصور حفظہ نے انہا ایتنا دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی ہم میں سے جو بھی کہ اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فلق قلتوں یوں کہیں گے اینی اجد من کریح مغافیرہ کہ میں پارہ ہوں آپ سے مغافیر کی خوشبو مغافیر یہ ایک پودے سے بوندے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو مغافیر کہتے ہیں جس کو کھایا جاتا ہے شریف لگے له لہو یوں ہی کہا دونوں میں سے کسی نے یوں ہی کہا کہ آپ نے کیا مغافیر کھایا ہے ایسی کوئی بات نہیں میں نے مغافیر نہیں کھایا میں نے تو شہد بیا ہے زینب پہ بنتی پلنگ اعود دلو اب آئندہ میں نہیں کیوں گا شہد فقد وقت میں قسم کھا چکا ہوں لا تو فیری کا آدھا اس کی خبر کسی کو نہ دینا جب تبھی مرضاتا جی یہ بات لیکن تم یہ بات کسی کو نہ بتانا یہ خبر کسی کو نہ دینا تاکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دل نہ ٹوٹ جائے تو جب تقی مردات ازواجی اس کا مقصد اپنی ازواج کو خوش کرنا تھا حیرت اتر گئی یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیمت و حر مکتو حرام قرار دیتے ہو ماہ حل اللہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا لکہ آپ کے لئے جب کہ مردات بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہو کیوں چیز اللہ نے حلال قرار کی اس کو حرام کی قرار دیتے ہو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں مساوات فرمایا کرتے تھے برابری فرمایا کرتے تھے وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاقا جو بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگے غیر ماں بحسن سہرامہ رائے ات الجنا بغیر بلا وجہ ضرورت کے بغیر طلاق مانگے منالی ہا عورت پر حرام ہے جن جن کی خوشبو سے وہ محروم رہے گی ایک نہ جنت میں جائے گی تو محروم تو نہ ہوئی تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ مبالغہ ہے ڈرانے کے لیے باہر ہے کے اور نمبر دو ایک خاص وقت تک وہ گہ اس طرح ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا مرتبہ جب نیک لوگ جن جنت میں جائیں گے تو پھر یہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ جنت کی خوشبو تو حاصل ہوگی لیکن اس کی جو لذت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے پانی عمر رضی اللہ عنما صلی اللہ علیہ میں جو سب سے زیادہ نا پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہے وہ طلاق چلیے اس چیز کے متعلق کچھ باتیں ان شاء اللہ ختم ہے السلام علیکم و اللہ